مسنون تاریخوں کی افادیت کی حکمت اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں انسان کے خون اور اس کے باقی اخلاق کا چاند کے ساتھ گہرا تعلق ہے جوں جوں چاند کی روشنی بڑھتی جاتی ہے انسان کا خون اور اس کے اخلاط جوش مارتے ہیں اور ابھرتے ہیں اسی لیے ہماری شریعت میں چاند کی سطرہ انیس اور اکیس تاریخ کے حجامہ کو بہت نافع قرار دیا گیا ہے ان تاریخوں میں خون صفرا سودا بلغم اور دیگر اخلاق جوش میں ہوتے ہیں تب حجامہ کا مبارک عمل خون اور دیگر اخلاطوں میں سے بیماریوں کو چھانٹ کر نکال دیتا ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس انسانی فطرت سے مکمل ہم آہنگ مصنون علاج موجود ہے جو کہ حجامہ ہے اور مسلمانوں کی تاریخ اور مہینہ بھی قمری ہے اور قمری مہینے کی تاریخوں کا انسان کے جسم اور خون کے اتار چڑھاؤ سے گہرا تعلق ہے حجامہ وسوسہ کے مرض کا بھی علاج ہے اور وام کے مرض کا بھی الحمد فالج سے لے کر کینسر تک کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ نے حجامہ سے شفا بخشی ہے